الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني وألمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إلى آخر الحديث معزز و مکرم و محترم دینی و ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں خطبے کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اور اس کے بعد ایک لمبی حدیث کے شروع کا حصہ میں نے پڑھا ہے آج کے اس خطبے میں جو حدیث کا شروع کا حصہ میں نے پڑھا ہے اسی کا اسی کی شرح میں آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حدیث بہت اہم ہے جیسا کہ امام ابن رجب حمبلی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاضل الحدیث یہ تدمن وسایہ عدیمہ و قواعدہ کلیہ امن الدین یہ حدیث جس کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے پیش کیا ہے فرماتے ہیں کہ حدیث بہت عظیم وصیتوں پر مشتمل ہے اور دین کے جو اہم امور ہیں اہم باتیں ہیں ان کے تعلق سے جو قاعدے ہیں کلی قائدے ان کے تعلق ان پر یہ حدیث مشتمل ہے تو یہ حدیث بہت ہی اہم ہے اور اس حدیث کے اندر بہت ساری باتیں جو عقیدے سے ایمان سے متعلق ہیں ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے یہ حدیث آپ لوگوں نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا اور یہ حدیث یہ ہے جس میں جس کے روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ترجمان قرآن یا حبر امت کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن کا علم قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر رکھا تھا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے باقاعدہ دعا فرمائی تھی تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا سواری پر میں آپ کے پیچھے تھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا غلام اے بر اے بچے کیونکہ یہ عمر میں بہت چھوٹے تھے عبداللہ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم ان کی عمر تھی تو کیا فرمایا ہمارے نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ وصیتیں فرمائی انہیں کچھ باتیں بتائیں اور یہ باتیں عقیدے اور ایمان سے متعلق ہیں اس میں ہمارے لیے درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو جو آپ سے چھوٹے ہیں ان کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طریقے سے انہیں عقیدہ اور ایمان سکھانا چاہیے اچھے انداز میں حکمت کے ساتھ پیار بھرے انداز میں ہمارے نبی نے فرمایا غلام اے بر اے پیارے بچے ہمارے نبی نے بڑے اچھے انداز میں ان کو مخاطب کیا اور کیا فرمایا انی وب کو کلمات میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں چند میں تمہیں بتا رہا ہوں احفت اللہ یا سب سے پہلی بات ہمارے میں نے فرمائی احفظ اللہ, اللہ تعالی اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اللہ کے دین پر عمل اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل اور جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کرنا جو دین اللہ نے آسمان سے اپنے نبی پر اتارا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں اس کے اوپر عمل کرنا اس کی پابندی کرنا یہ سب سے پہلی وصیت بی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمائی اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے فاص کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں بابرکت زندگی دے گا معزز اور پاکیدہ زندگی اللہ العالمین تمہیں عطا فرمائے گا اللہ رب الراہمین نے ایک عائد کے اندر فرمایا من عاملہ صاحب اُن تھا وہ فن حیات جو مرد ہو یا عورت وہ عمل کرتا ہے مومن ہے وہ ہم اسے پاکیزہ اور بابر کا زندگی عطا فرماتے ہیں عمل کرنے والے کے لیے دین پر جو پابند پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہوتا ہے اس کو اللہ ابراہمین بابر کا زندگی اور پاکیا زندگی کی عطا فرماتا ہے اس کی زندگی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرتی ہے آپ دیکھیں پورے معاشرے پر نظر ڈال کر رکھیں جو لوگ جتنا زیادہ دین پر کاربند ہیں عمل پیرا ہیں ان کی زندگی آپ دیکھیے بڑے سکون اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے ان کی زندگیوں میں کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی اختلاف نہیں کوئی کوٹ کچہری نہیں کوئی مقدمہ نہیں کوئی عدالت نہیں الحمد للہ بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ اللہ کی حفاظ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرماتا ہے تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات فرمائی اللہ کے دین کے حفاظ کرو اللہ نے جو دین اتارا اس کے اوپر عمل پیرا ہو اللہ ہر تمہارے حفاظ کرے گا اے فضی اللہ تجاہ اللہ کے دین پر مکمل طور سے عمل پیرا ہو جاؤ اللہ تعالی کو تم اپنے آگے آگے پاؤ گے یا یادین اہم خلوف سلم کافا ایمان والو اسلام کے اندر مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اللہ تمہاری رہنمائی کرے گا میں یہ تقلّہ یہ جا اللہ مخرجہ وہ اردو جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ہر بلام اس کے لیے نکال نکلنے کا راستہ بنا بتا دیتا, دیتا ہے کسی پریشانی میں ہے کسی مصیبت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے اللہ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اس کے وہ گمان کے اندر بھی بات نہیں آتی ہے یہ اللہ رب بلامین کے تقوی کا فائدہ ہے اللہ کے دین پر عمل کرنے کا فائدہ کہ اللہ رب برامین ایسے بندوں کی ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے اللہ تمہاری نگرانی کرے گا اللہ تمہارے تمہیں سوج بوجھ دے گا اللہ ہر العالمین تمہارے لیے نکلنے کا راستہ عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا اللہ تمہارے سامنے حل کر دے گا مسئلے کو اگر تم اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگے اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے بہت سارے واقعات ہیں بنو اسرائیل کا واقعہ تین لوگ کسی غار کے اندر پھنس گئے تینوں نے اپنی اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے بیان کیا اللہ رب العالمین نے اس غار کے سامنے جو چٹان آ کر کے جس چٹان نے آ کر کے راستے کو بند کر دیا تھا جب انہوں نے اپنی نیکیاں جو اخلاص کے ساتھ انہوں نے کی تھی اللہ کے سامنے بیان کیا اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو ہٹا دیا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس چٹان سے نکل گئے اللہ کے دین پر عمل کرو گے اللہ ہر العالمین تمہاری اور ہماری حفاظت کرے گا تو سب سے پہلی بات ہمارن نبی نے فرمائی کہ فض احفظ اللہ یہ اللہ, اللہ کے حفاظ کرو گے اللہ ہر العالمین تمہاری حفاظت کرے گا دوسری بات نبی نے فرمائی و عیدا سال اللہ جب تم مانگو تو اللہ تعالی سے مانگو اللہ کے سامنے دستے سوال دراز کرو اللہ ہی دینے والا اللہ سب سے بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر پوری دنیا والے انسان اور جنات سب کے سب ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے اللہ ہر براہمن ہر ایک کی مطلوبہ چیز کو دے دے انسان جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو دے دے اللہ تعالیٰ کے رزق میں اللہ تعالی کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہوتی ہے اللہ تعالی کے پاس آسمان و زمین کے خزانے دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں جو بھی مال و دولت ہے جو کچھ بھی اللہ اور برامن کی طرف سے ہے اللہ نے دیا ہے سب کو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں لہذا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ برہمی دینے والا ہے اللہ تعالیٰ طا کرنے والا ہے اللہ نے سبب بنایا ہے اگر اللہ رب العالمین نے جو سبب بنایا ہے اس سبب کو استعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو دے گا جن چیزوں میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں اگر آپ کو کسی سے مانگتا ہے وہ شرک نہیں کہلاتا وہ حرام نہیں ہے وہ ایک دوسرے کو مدد کرنا ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں نیکی اور تقویٰ کرنے کا حکم دیا ہے اور ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا حکم دیا ہے وہ تعاون و تقوا والا تعاون نیکی اور تقوا پر تعاون کرو اور عدوان اور گنا اور ظلم و زیادتی پر کسی دوسرے کی مدد نہ کرو اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ اس کے ذریعے سے اگر کسی سے مدد مانگتے ہیں یہ شریعت کے اندر حلال اور جائز ہے لیکن وہ چیزیں جن میں اللہ رب العالمین نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان چیزوں کو اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں یہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ نے کسی کو اولاد دینے کا اختیار نہیں دیا اللہ نے کسی کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا دنیا کا نظام چلانے والا اللہ تعالی ہے اگر ان چیزوں کو کسی اور سے آپ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوگا لیکن اللہ نے کسی کو مال دیا آپ کو پیسے کی ضرورت ہے آپ کسی سے قرض مانگتے ہو کہ مجھے قرض دے دو یہ شرک نہیں ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے اور جس کو اللہ نے مال دیا اس کو قرض دینا چاہیے اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑ کر کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کے دل کے اندر نرمی ڈالنے والا ہے ہو سکتا ہے آپ کسی سے قرض مانگو آپ کو نہ دے اللہ نے اس کے دل کے اندر نرمی نہیں ڈالی اللہ نے اس کے دل میں نرمی نہیں پیدا کی اسے آپ کو قرض نہیں دیا لہذا دینے والا اصل اللہ تعالی یہ ہے اللہ تعالی دلوں کو نرم کرنے والا اللہ تعالی ہی سبب بنانے والا ہے تو اصل دینے والا حقیقت میں اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن اللہ نے کل چیزوں میں لوگوں کو اختیار دیا اور سبب بنایا ہے لہذا اس سبب کے ذریعے سے کسی سے کچھ مانگنا یہ حرام نہیں بلکہ شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے تو دوسری بات ہماری بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو اور اگر کوئی کچھ کرتا بھی ہے تو آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اصل دینے والا اللہ تعالیٰ یہ تو صرف ذریعہ اور سبب ہیں یہ ذریعہ اور سبب ہیں اللہ ہی نے ان کو سبب بنایا ہے دواؤں میں اللہ نے شفا رکھی ہے لیکن شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اگر سے آپ کو کوئی قرض دیتا ہے کسی دوا کے ذریعے سے آپ کو شفا ملتی ہے کسی کے ذریعے سے آپ کی کوئی پریشانی دور ہو جاتی ہے وہ پریشانی جس کو دور کرنے کا اللہ نے کسی کو اختیار دیا لیکن اصل کرنے والا اللہ حب العالمین ہے یہ عقیدہ ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے یہ صرف اسباب ہیں ہو سکتا آپ کسی سے مانگے وہ آپ کو نہ دے کسی سے قرض مانگے وہ آپ کو نہ دے اس کے پاس مال ہے دولت اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے سک... نہ دے اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل کے اندر نرمی نہیں پیدا کی تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دینے والا اللہ تعالی یہ سارے لوگ اسباب اور ذریعہ یہ توحید ہے میرے بھائیوں جو اللہ قیصور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو بچپن سے توحید کی تعلیم دے رہے تو کیونکہ توحید یہی نجات کا راستہ ہے شرک سے بچنا یہی نجات کا راستہ ہے یہ کشتی نوح ہے جس کے اوپر سوار ہوگا اسی کو کامیابی ملے گی جو سوار نہیں ہوگا ڈوب جائے گا آخرت کے اندر جہنم کے اندر وہ ڈوب جائے گا لیکن جو اس پر سوار ہو جائے گا وہی انسان کو کامیابی ملے گی تو اصل کامیابی کا راز توحید کے اندر ہے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے اندر ہے اس نے سب سے پہلے ہمارے بھی ان کو توحید اور عقیدے کی صلاح فرمائی اور اس کا آپ ان کو درس دیا اور ان کی وصیتیں فرمائی تیسری بات ہمارے بھی فرماتے ہیں وہ جب مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرو اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے لہذا اللہ تعالی ہی سے مدد طلب کرو وہی وہ سب کچھ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیوں جو اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کوشیت فرما رہے ہیں چوتھی بات ہمارے بھی نے فرمائی اور ہم نماز کے اندر سور فاتحہ کے اندر کیا پڑھتے ہیں یا کہنا ابدوئیا کے ستعین اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے بات کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں انسان ہر نماز کے اندر ہر رکاط کے اندر اللہ تعالیٰ سے اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ وہ چیزیں جن میں اللہ رب غلامی نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد لینا یہ شرک اور شرک نہیں کہلاتا یہ چیز حلال ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مدد لی جب آپ نے ہجرت کی آپ نے لوگوں سے مدد لیا جو راستے کا ماہر تھا اس سے آپ نے مدد لیا آپ نے سواری کی مدد لی اور اس طریقے تین دنوں تک غار کے اندر آپ چھپے رہے لہذا جس میں اللہ نے کسی کو اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوتا یہ تفصیل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ملک میں جائیں گے بات کہیں گے تو کہیں گے آپ کیوں کسی سے مدد لیتے ہو آپ کیوں کسی سے پیسے مانگتے ہو آپ کیوں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو آپ کیوں جو ہے یہ چیز کرتے ہو جب کسی سے مدد مانگنا حرام ہے تو آپ کیوں کرتے ہو تو میرے یہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ جن چیزوں میں اللہ نے اختیار دیا ہے ان میں کسی سے مدد مانگنے شرک نہیں کہلاتا ان میں شرک ہوتا جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے ان میں آپ کسی سے مانگے چاہے زندہ ہو یا مردہ وہ شرک کہلاتا اختیار جس کو اللہ نے دیا اس میں شرک نہیں ہوتا یہ اللہ نے ایسی دنیا کا نظام بنایا آپ شادی کرو گے بیوی بی کے پاس جاؤ گے تب اللہ نے آپ کا اولاد دے گا اللہ اولاد پہاڑوں سے نہیں پیدا کرے گا آسمان سے اولاد نازل نہیں ہوگی زمینوں سے اولاد نہیں پیدا ہوگی آپ شادی کرو گے حلال طریقے سے عورت کے پاس جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دے گا کیونکہ اللہ نے دنیا کو سبب کے ساتھ جوڑ دیا یہ سبب ہے اولاد حاصل کرنے کا آپ شادی بیاہ نہ کرو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگو نہیں ہو سکتا ایسا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر دیتا ہے اس لیے سبب اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور جن میں اللہ نے سبب دیا اس کے اندر جن میں اللہ نے سبب نہیں منایا اگر اس کو آپ کرو گے اللہ تعالی کے ساتھ کفر اور شرک ہوگا یہ چیز حرام اور ناجائز جائے گی تو اس فرق کو انسان کو ہمیشہ اپنے دماغ کے اندر رکھنا چاہیے چوتھی بات ہمارے بھی فرماتے ہوا علم ان لب اجتماع کا بے شعین لمین کا اللہ بے قد کے تب اللہ یہ بات جان لو گرے باندھ لو اپنے اندر عقیدہ مضبوط کر لو ٹھوس کر لو اپنے عقیدے کو کہ اگر پوری امت پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ ہر برآلمین نے تمہارے لیے لکھ دیا اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی اللہ نے بھی اس کو لکھ کر کے رکھا اور اللہ نے دنیا کو آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو مسخر کر دیا ان کے دل میں بات ڈال دی لیکن اللہ ہی نے چیز لکھی تھی تبھی فائدہ پہنچایا اللہ اگر نہ لکھا ہوتا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ یہ سمجھے کہ اللہ ہی اصل مدد کرنے والا ہے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ ہماری مدد کرے گا اللہ نے اس کے دل کو ہمارے لیے آسان و نرم کر دیا اس کے دل کے اندر ہماری محبت ڈال دی اور ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ آمادہ ہو گیا تو یہ چیز انسان کے دماغ کے اندر ہونی چاہیے اور پھر آفرمات اجتماع اللہ ضرور کا بے شعین لمر ضرور بے شعین اللہ, اللہ علیہ یہ بات بھی جان لو اگر پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے فائدہ ہو یا نقصان اللہ ہی اس کا مالک اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا نقصان پہنچانے والا وہی ہم سد اللہ علیہ فلاں کا شفا الح اللہ اللہ تعالی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے اس نقصان کو روک نہیں سکتی اللہ نے موت لکھ دیا ہے پوری دنیا اکٹھا ہو جائے موت آپ کو نہیں کوئی موت سے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے جو بھی پریشانی مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے آپ کے لیے حکمتیں ہیں اس کے اندر اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانی آتی ہیں اللہ بہتر جاننے والا ہے ان تمام حکمتوں اور, پرش... اور... اور اور نصیحتوں کو تو جتنا اللہ نے لکھا اتنا ہی انسان کو تکلیف پہنچ سکتی اس سے زیادہ انسان کو تکلیف نہیں پہنچ سکتی وہی یورید کا بخیر انفلا رو اور اللہ تعالیٰ کا تمہیں خیر پہنچانا چاہے فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا آپ دیکھیے فقیروں کو اللہ تعالیٰ کتنا مال دے دیتا مالداروں کو اللہ تعالیٰ مال چھین لیتا فقیر بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بادشاہت دے جسے جس بادشاہت کو چھیننا چاہے چھین لے اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے لہٰذا سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ پر ہمارا اتنا وقل ہونا چاہیے یہ سب ذرائع اور اسباب ہیں ہم انہیں صرف ذریعہ سمجھیں اصل دینے والا اللہ رب العامل کو سمجھے اگر یہ ہمارا ایمان ہو گیا ہماری زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی اور اس طریقے سے اگر کوئی تکلیف ہمیں پہنچے گی تو انسان اس پر صبر کرے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملہ حل ہو جائے گا کسی کو فات ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ چیختے ہیں چلاتے ہیں ماتم کرتے ہیں نخسار پیٹتے ہیں نہ جانے کیا کیا لوگ کرتے ہیں میرے بھائیوں کیا فائدہ کرنے سے اللہ نے لکھا تھا اگے مصیبت اللہ ہی اس کو ٹالنے والا ہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا اس لیے انسان کے ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے جتنا ایمان انسان کا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنا انسان انسان کی زندگی بھلائی کے ساتھ گزرے گی فرمان نبی فرماتے ہیں رفیت الالقلام قلم کو اٹھا لیا گیا وہ قلم جس نے لکھا تھا ہماری تقدیروں کو قسمتوں کو اور 50 ہزار سال پہلے ہم کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے سب کی قسمت اور تقدیر کو لکھ دیا اللہ کے, کے حدیث ما اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کرنے کے بعد کہا کہ لکھو تو اس نے لوح محفوظ کے اندر ساری باتیں لکھ دی رفیت القلم اکلام قلم اٹھا لیے گئے وہ جو فتی صحف اور صحیفہ لوہے محفوظ جس کے اندر ہماری قسمت لکھی ہوئی ہے وہ خشک ہو گیا یعنی جو ہونا تھا اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے مطابق ساری چیزیں آپ کے اندر لیے لکھ دی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اللہ نے لکھا تو لیکن بتایا نہیں کسی کو تمہاری قسمت کے اندر کیا لکھا ہے کسی کو اللہ نے نہیں بتایا یہ راز ہے جو اللہ نہ کسی نبی کو دیا نہ کسی فرشتے کو دیا لہذا انسان اللہ تعالی کی ذات سے چھ امید رکھے اور بحت اور کوشش کرے انسان جو کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے راستہ پیدا کرنے والا اللہ اس کے لیے آسانیاں کرنے والا ہمارے قسمت میں کیا لکھا میں نہیں معلوم لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اسباب اختیار کرو کوشش اور محنت کرو وہ اللہ سر انسان اللہ صاحب انسان جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دروتہ کرے گا ہم یہ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے بھلائی لکھی ہے آپ کسی کے پاس جاؤ قرض مانگنے کے لیے پہلے سے آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے ہم کو قرضہ نہیں دے گا پہلے سے دل کے اندر بدغمانی پیدا کر لو قرضہ نہیں ملے گا لیکن انسان اگر حسین زن رکھتا ہے امید رکھتا ہے کہ ضرور انشاءاللہ مجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم بھی کر دیتا ہے اس لیے انسان ہمیشہ سوچے کہ ہماری قسمت کے اندر اللہ نے اچھی چیز لکھی ہے بھلائی اور بہتری لکھی ہے اللہ مہربان اور رحم دل ہے اللہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہتا ہے لہذا ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میرے لیے خیر اور بھلائی لکھ رکھے کبھی نہ انسان سوچے کہ میرے لیے غلط چیز لکھی ہوئی نہیں لیکن اگر آ جائے تو انسان صبر کرے بڑی اہم بات ہے میرے بھائی اور کی توحید کی اس حدیث کے اندر کے سامنے بیان کی گئی اور اس کے بعد اللہ کے وعلم سرف رمایا کلم اور یہ بات جان لو کہ جو تمہیں ملی ہے وہ ملنے ہی والی تھی اور جو تم کو نہیں ملی وہ کبھی تمہیں نہیں مل سکتی تھی نہیں مل سکتی تھی دنیا اکٹھا ہو جائے نہیں دے سکتی تھی پریشانی کو روک نہیں سکتی تھی جو مل گیا اللہ نے لکھا تھا ملا آپ کو جو نہیں ملا آپ سمجھو کہ میری قسمت کے اندر نہیں تھا ابھیلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں ان کا اللہ کی ذات پر ایمان نہیں تقدیر پر ایمان نہیں توکل اور بھروسہ نہیں انہیں اپنے دستے بازوں پر پورا بھروسہ ہے کہ ہم جو ہیں ہم ہی ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی اس لیے دیکھے ان کے یہاں خودکشیاں زیادہ ہوتی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ پر خودکشیاں ان کے یہاں زیادہ ہوتی کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کو سمجھتے لیکن جس کا اللہ کی ذات پر ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کیا اللہ مجھے محنت کا عزر دے گا سواب دے گا ہو سکتا ہے وہ چیز میرے لیے نقصان دے رہی ہو اس لیے اللہ رب العالمین نے وہ چیز میرے لیے نہیں لکھی اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو نہ ملے تو آپ اللہ کے اوپر فیصلہ ٹال دیجئے کہ اللہ نے میرے لیے بہتر لکھا ہے تبھی وہ چیز میرے ساتھ نہیں ہوئی ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا اسے کئی سالوں پہلے ایک واقعہ پیش آیا زندہ واقعہ ایک فیملی سے سعودی عرب سے گئی ہندوستان اور اس کے بعد وہ آنے والی فیملی تھی اور اس کے بعد میرے بھائی کیا واقعہ ہوا اخبارات کے اندر آیا ہم نے پڑھا پڑھا ہوگا سال پہلے کا واقعہ ہے اور بڑی اچھی نوکری والا انسان تھا اور اس کی عورت کچھ جو ہے تیاری کرنے میں لیٹ کر دی اور جب وہ پہنچتا ہے ایئرپورٹ فلائٹ نکل چکی ہوتی ہے فلائٹ پر اپنی بیوی کو ڈانٹتا ہے اسے اور دد کرتا ہے دس منٹ کے بعد اطلاع آتی ہے کہ جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور جہاز کے اندر اتنے لوگ دے سارے کے سارے لوگ مار دیے گئے سب مر گئے آپ دیکھئے اس کا لیٹ کرنا ہی بھلائی تھا اللہ نے سب پیدا کر دیا اس انسان کی زندگی کو باقی رکھنا تھا اللہ بہتر جاننا میرے بھائی ہو اللہ اچھا جاننے والا ہے ہست یوسف خزیر علیہ السلام نے کشتی توڑ دیا کشتی توڑنے کے اندر بھلائی تھی بچے کو قتل کر دیا بچے کے قتل کے اندر بھلائی تھی اللہ بہتر جاننے والا ہے. اس لیے کبھی انسان اس چیز سے نہ گھبرائے کہ میں نے کوشش کی ہم کو نہیں ملا ہو سکتا اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی رہی ہو وہ چیز آپ کے نقصان دے ہو اولاد نہیں ملتی ہے ہو سکتا اولاد ملنے کے بعد آپ شرک کرنے لگو اللہ کو بھول جاؤ مال نہیں اللہ دیتا ہے ہو سکتا ہے مال کے بعد ہم سرکش بن جائے اللہ کی دین سے دوری اختیار کر لیں اللہ جاننے والا ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے کوشش کیجئے نہ ملے اللہ کے فیصلے پر حاضر رہیے ساتویں بات ہمارے بھی نہیں فرمائی وال یہ بات جان لو کی مدد صبر کے ساتھ ہے صبر کرو گے اللہ تعالی تمہاری بات کرے گا اور دوسری بات کے اندر ہے وہ ان و علم ان الصبر علی ما تکره جس پر تم صبر کرتے ہو جس تنگی اور پریشانی پر جان لو کہ اس کے صبر کرنے بہت زیادہ خیر ہے۔ ایک حدیث با فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جسے صبر دے دیا گیا اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا تو صبر میرے بھائیوں چابی ہے یہ کامیابی کی یہ صبر کے ذریعے سے انسان بہت ساری چیزوں کو فتح کر لیتا ہے صبر کے ذریعے سے پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور یاد رکھیے پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں پریشانیاں وقتی ہوتی ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پریشانیاں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. یاد رکھیے اس بات کو بیماری آتی چلی جاتی ہے آپ دیکھیے موت کم ہے اور انسان کی زندگی زیادہ اگر موت زیادہ ہوتی دنیا کے اندر انسان کم ہوتے لیکن آج انسانوں کی تعداد انسان گن نہیں سکتا اس لیے موت کم ہے انسان کی زندگی زیادہ ہے بیماریاں کم ہیں صحت مند لوگ زیادہ ہے مالداریاں زیادہ ہیں فقر و فاکہ کم ہے اور کم ہوتے جا رہا ہے اس لیے بات کو نوٹ رکھیے یہ ساری چیز تکلیف کی چیزیں ہوتی ہیں وقتی اور عارضی ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے ان تمام چیزوں کو بھیجتا ہے اور نہ انسان سرکش ہو جائے گا نہ ہو جائے گا انسان اللہ تعالیٰ کو بھول جائے گا تمام نبی فرماتے صبر کے ساتھ مدد ہے آٹھویں بات نے فرمائی وہ وَأَنَّ ال... وَأَنَّ آ... کے ساتھ ہی انسان کے لیے کشادگی آتی ہے اللہ آزماتا اپنے بندوں کو پریشانیاں دے کر کے کبھی خیر دے کر کے کبھی مال دے کر کے کبھی مال چھین کر کے تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ تعالی بندے کو آزماتا ہے اللہ تعالی کی آزمائش کا انداز ناڑا کبھی کسی کو مال دے کر کے اور کبھی کسی سے مال کو چھین کر کے تو آزمائش اور تنگی کے بعد انسان کے لیے کشادگی آتی ہے اور وہ انسریسرا نوی بات ہمارے بھی نے فرمائی مشکل کے ساتھ آسانی مشکل ہے ختم ہو جائے گی مشکل کے بعد آسانی ضرور آئے گی ضرور آئے گی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر مشکلیں زیادہ ہوں پریشانیاں زیادہ ہوں کتنی بھی پریشانی ہو پریشانیوں کے لیے دمام رہی ہے پریشانی کے لیے ہمیشگی نہیں ہے اگر ہمیشگی ہے تو اللہ کی مدد کے لیے ہمیشگی ہے اور آسانی کے لیے ہے لہذا میرے بھائیوں کبھی بھی انسان کو پریشانی اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے اللہ تعالی بھیجتا ہے ہمارے اوپر اور ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اور انسان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے مومن کا جب انسان کی زندگی میں پریشانی ہوتی ہے اور دسویں بات ہمارے میری فرمائی جو آخری بات تھی اس حدیث کی اللہ فرقا یہ عارف فی شدت خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو وہ تنگی میں تمہیں یاد رکھے گا بڑی پیاری نصیحت ہے میرے بھائی اگر ہم اس پر عمل کر لیں ہم کامیاب ہو جائیں گے پریشانی میں اللہ کو یاد رکھو یہ یا خوشحالی میں خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھو پریشانی میں اللہ تعالیٰ تمہیں یاد رکھے گا ہمارا معاملہ کیا ہے خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں تھوڑا سمال آ گیا تھوڑی دولت آ گئی تھوڑی سی اچھی نوکری مل گئی اچھا منصب مل گیا اچھا پوسٹ مل گیا ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے ہمارے اپنے علم کا کیوں سے ہے ہماری اپنی محنت کا نتیجہ نہیں اللہ تعالیٰ دینے والا اس لیے بات ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اگر اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھو گے اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانی میں یاد رکھے گا ہم پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں مکہ کے مشرقین بھی پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے تھے کشتیاں ان کی بھوڑو بھی پھنسی تھی اللہ کو یاد کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی کشتیوں کو نجات دیا کرتا تھا ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو اگر ایک پریشانی ہے اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار نعمتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کن کن نعمتوں کو تم گنو گے وہ انتا ادون احمد اللہ تو اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں گننا چاہو گن سکتے اگر ایک پریشانی ہے اگر ایک بیماری ہے ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کی ہزار کروڑا کروڑ نعمتیں ہماری زندگی کے اندر موجود ہے ہماری اپنی ذات و وجود کے اندر موجود ہے کن کن نعمتوں کو یاد رکھو گے لہذا اگر یہ پریشانی ہے آپ کے پاس تو بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیے خوشحالی ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو خوشحالی میں جب مال و دولت ہو اللہ کو یاد رکھو اللہ کے حقوق ادا کرو بندوں کے حقوق ادا کرو اور اس طریقے سے بے نفس کے حقوق ادا کرو ماں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اور ماں باپ اور اس طریقے سے آپ کے اعلیٰ اولاد جو بھی ہیں آپ کے رشتے دار ان سب کے حقوق ادا کرو اگر اللہ رب الامی نے کوئی چیز آپ کو دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ پریشانی میں آپ کے کام آئے گا مصیبتوں میں آپ کے کام آئے گا تو یہ بہت اہم فارمولہ زندگی کامیاب بنانے کا کہ انسان خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے ہم خوشحالی میں سرکش ہو جاتے ہیں نافرمان فرمان بن جاتے ہیں تھوڑی ہی دولت آئی پہلے نماز بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھنا چھوڑ دیا تھوڑا سا مال آ گیا انسان دوست بدل لیتا ہے نہ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے عیاشیوں میں انسان گزرنے لگتا ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ جو مال دینے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو چھیننے پر بھی قادر ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے اور اپنی نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر کتنے غریب مالدار کتنے مالدار غریب ہو گئے لہٰذا کبھی بھی انسان سرکش نہ بنے ہمیشہ انسان کمزور بن کر کے رہے اور یہ جانے کے اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں ان احسانات کو اللہ تعالیٰ ہم گن بھی نہیں سکتے تو دس باتیں ہمارے نبی نے اس حدیث کے اندر بڑی اہم باتیں بتائی ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہر براہین ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق احتناط سنائے اللہ ہم سب کو توہین پر قائم رکھے اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ احبان ہم سب کے احفاظ فرمائے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کرے مصیبتوں کو دور کرے جو بے روزگار اللہ ان کو روزگار طا فرمائے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے جو اللہ اولاد اللہ تعالیٰ انہیں نیک اولاد تع فرمائے صالح اولاد تا فرمائے نیک اولاد کی دعا کیجیے اللہ انہیں نیک اولاد اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی دے دین پر ثابت قدمی اطا فرمائے اپنے نبی کی سنت اور حدیثوں پر ثابت قدم فرمائے اور دنیا میں اللہ تعالی ہم سب کو عزت اور بلندی اور سرخروطا فرمائے اور دین پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں توحید جاری ہو اور فات قبض اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے اللہ تعالی ہم سب کو جگہ نصیف اور معامین بار قلعہ علیہ فرقی ون فنی ویا کم بالآیات و ذکل حکیم انتباد القریب ملک رحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمٰن الرحیم مالک الله الدین وسد اللہ اللہ